الحمد للہ دلا وساسام والا دس سمیلان کبھی درت الرف ور فنم السو الگ فروغ یہ مجید کی ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اللہ رب العزت کی حمد و صنعت کے بعد ضرور و سلام و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم پر صدا و وی کہ جنہوں نے اللہ کا دین اسی طرح پہنچا دیا جس طرح اللہ نے انہیں پہنچانے کا حکم دیا اور اپنے اس فریضے سے سبق دوش ہوتے ہوئے تمام لوگوں کو تمام صحابہ رضحان ملاحجت البضع نے گواہ کیا کیونکہ کیا میں نے تمہیں اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہنچا دیے سب نے کہا کہ آپ نے پہنچا دی پھر کہا اللہ مشحر اللہ مشحر اللہ مشحر اے اللہ گواہ رینا اے اللہ گواہ رینا آسمان کی طرف دیکھتے اور اگلی اٹھاتے پھر لوگوں کی طرف دیکھتے اس میں اللہ تعالیٰ کے عرش پر استوا کا سبون بھی ہے اور اللہ کے بلندیوں پر ہونے کا اور ساتھ ہی ساتھ یہ احساس بھی بیدار ہونا چاہیے ہر دعوت دینے والے کو کہ دعوت کا کام کتنا بڑا کام ہے کتنی اہم یہ ذمہ داری ہے کوئی شخص اگر دعوت نہ دے لوگوں کو اور وہ حق کو جانتا ہو تو بہت بڑا مجرم ہے کتمان حق پر یہاں تک کہ اس سے پوچھا جائے وہ اسے چھپا لے تو جہنم کے اندر اسے آگ کی لگام پہنائی جائے اور اگر وہ بتانے کے اندر اللہ کی وحی کے ساتھ دیانتداری کا معاملہ نہیں کرتا اور جو اس کے سینے میں امانت ہے اس کا حق ادا نہیں کرتا سچ نہیں بولتا تو پھر دوسرا خطرہ یہ دوڑی دھاردار تلوار ہے یہاں پر وہی کامیاب ہوتا ہے جسے اللہ کامیاب کرے اور اللہ اسی کو کامیاب کرتا ہے جو خلوص دل کے ساتھ یہ احساس رکھتے ہوئے کہ وہ شہنشاہ کا پیغام پہنچا رہا ہے پوری ذمہ داری کے ساتھ منہ سنبھال کر بات کرے لا ما تفل علم اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مخاطب ہے اللہ زبان نہ کھولنا دین کے معاملے میں اس بات کے اندر جس کا آپ کو علم نہیں ہے وہی نہیں آئی انت سما ول بسارا ول کو آدھا کلو اول کانا ان سے کانوں سے دل سے ایک ایک علم سے سوال کرنا ہے اس بات پہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں وہ بات کہوں جو حق اور سچ ہے اور اللہ کی وحی کا تقاضا ہے اور اس میں ذرہ بھر بھی بد دیانتی سے اور غفلت سے کام نہ لو آبی اور اللہ آپ کو توفیق دے کہ حق بات سننے کے بعد جو حق ہو اس پر لبئی کہتے ہوئے ہم سب ایک جماعت بن جائیں آبی اور جو بات آپ کو حق سے ہٹی ہوئی نظر آ پائے اس میں کسی بڑے چھوٹے کی پرواہ نہ کرے اور آداب کے مطابق جو اسلامی آداب ہے بڑے سے بڑا عالم کیوں نہ ہو اس کی اصلاح ایک چھوٹے سے بچے کے ذریعے بھی ہو سکتی علماء اس میں تکبر محسوس نہیں کرتے میں تو ہوں ادنا سے طالب علم اور ایک دائ بڑے سے بڑا عالم کیوں نہ ہو اس کے علم اور خلوص کا ثبوت یہ ہے اگر وہ عالم ہے کیونکہ انباج قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے صرف اس کے عالم بنتے ہیں ایک عالم نے اس آیہ مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ وہ جو عالم ہے قرآن خنت کا دنیا کے نزدیک مگر وہ اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے نئی سبھی عالم وہ عالم نہیں ہے بل ہوا قارے وہ کتابیں پڑھا ہوا ہے وہ قرآہ ہے علماء نہیں علماء کی نشانی یہ ہے کہ جتنا علم ہے اتنا اللہ کا خوف ان میں بڑھتا چلا جاتا ہے اور جب انہیں اللہ کے لیے کوئی جراتا ہے تو وہ ڈرتے ہیں اس لیے امام بخاری رہی محملہ نے یہ باپ باندھا کہ عمر رضی اللہ تعالی رانا وقاف تھا وقاف تھے قرآن اور سنت کے بتائے جانے پر عمر وہیں پر رک جانے والے اور وہیں پر اپنے فیصلے کو نظر ثانی کے ساتھ درست کرنے والے تھے رضی اللہ تعالی واقعہ نقل کیا بہرحال اس بات میں تو گفتگو کو لمبا کرنا مخصوص نہیں ہے میں پورا مبارک کا طرف پاتا ہوں الم نشرا اللہ کا خطرہ وضا ان کا وزر الم اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا یعنی ایمان توحید اور اسلام کے لیے اور آپ سے آپ کا بوجھ نہیں اتار دیا امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اندر جو بھی بشری تقاضا تھے کوئی خطا تھی اس کا معاف کرنا یب فر اللہ کا ماتق ممینا اخبر آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ یعنی کوتایاں جو بشری تقاضا کے تحت کیونکہ نبی کبھی وہ گناہ نہیں کرتا جو ہم کرتے ہیں کہ یعنی باقاعدہ گناہ نیت سے کیا جائے نبی کی خطا یہی ہوتی ہے کہ وہ نیک نیت ہی کے ساتھ ایک ایسا کام کرتا ہے جو رب الجلال بل اکرام کو پسند نہیں آتا اور اصلاح فرما دی جاتی وہ سب آپ کی افتابی جو ہے ان کا بوجھ آپ سے اتار دیا گیا اللہ ان کا وہ جو آپ کی کمر کو توڑے دے رہا آپ کی کمر اس سے ٹوٹ رہی تھی یہ آواز آنا ہے تو معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے بڑا احسان اور احسانات میں سے سب سے بڑھ تک یہ ہے کہ آپ کا سینا اللہ نے نبوت کے لیے اور اسلام کے لیے کھولا اور اللہ سبارک و نے اس بوجھ کو آپ سے آسان کرتے ہوئے آپ کا راستہ آسان بنا دیا وہ بوجھ کیا تھا وہ بوجھ دعوت کا بوجھ اللہ نے جو امانت آپ کو اٹھوائی تھی جس کے پہنچانے کا حکم تھا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بل پہنچا دے ما ان دلا علئی جو تیری طرف نازل کیا گیا بل کا رسالہ تھا اگر تو نے ایسا نہ کیا تو نے اللہ کی رسالت پہنچانے ہاں کا حق ادا نہ کیا یہ ایک ایسا بڑا بوجھ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن اور رات اس کے لیے سوچتے تھے اور کرتے فلا اللہ کا باپ یوں وسلم آپ اس سدمے سے اپنی جان کو نہ ہلاک کر لیجئے گا کہ یہ لوگ ایمان کی نہیں لاتے اللہ کے نبی علیہ سلاف سلام کو یہی صدمہ لاحق ہوتا کہ میرے پہنچانے میں کوئی کسر ہے میری کوشش میں کوئی غفلت ہے میں نے کیا حق ادا کرنے میں کوئی کسر اٹھا رکھی ہے یہ لوگ کیوں نہیں مانتے جب میں ان کے اندر پلا بڑھا انہوں نے مجھے اسادق الامین کے خطابات دیے ان لوگوں کو میرا اچھی طرح سے ہر اعتبار سے عزد ہے کہ میں کون ہوں اور کس شخصیت کا مالک ہوں یہ وہ کون سی بات ہے کہ مجھے سچا اور امانت دار کہنے کے باوجود یہ لوگ لبئی نہیں کہتے تو اس کو اپنا قصور قرار دیتے اللہ اپنے نبی کو تسلیاں دیتا لو <يَفُولُون> ہمیں خوب علم ہے کہ آپ کو وہ باتیں بہت تکلیف دیتی ہیں اور غم میں ڈالتی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں ان لائکا ولاقن و یہ آپ کو نہیں جھٹ رہے یہ ظالم سیدھا سیدھا اللہ تعالی کی آیات کا انکار کر رہے ہیں لسلوم قبل آپ سے پہلے بھی رسول کو جٹلایا گیا ہے وہ ارزو اور وہ ایزا دیے گئے حق کا وہ فسابروں آلاما ارزو وہ اس پر خبر کرتے رہے جس پر انہیں ایزا دی گئی حقاط نا حتہ کہ ہماری مدد آن پہنچی و لا قبل نبل برخلیم اور آپ کو کے تو اخبار خبریں پہنچ چکی وہ ان کا برا علیہ فتح بھی آیا اگر آپ کو اس طریقے سے کیونکہ اس سے پہلے آیا مبارکہ میں ایک لفظ مجھ سے کھو گلام علی کلی اللہ کے کلمات کو بدلنا نہیں ہے بلاک جاق امین نب علم خرید العنع کی آیات ہے ایک سو پچیس نمبر سے آگے کہ اللہ کا طریقہ تو یہی ہے کہ میدان میں فکر کے اور سوچ کے اور سمجھ کے میدان میں لوگوں کو دلائل سے منوانا ہوگا اور اگر آپ کو یہ طریقہ بھاری محسوس ہوتا ہے بوجھل محسوس ہوتا ہے اگر آپ میں استطاعت ہے تو زمین میں سرگ نکالی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا آسمان میں سیڑھی لگائیے پتہ فتیاں آیا نشانی لے آئیے کہ یہ جھک جائے اللہ اگر اللہ چاہتا لجم آل الدا سب کو ہدایت پر زبردستی جمع کر دیتا اللہ نے زبردستی کو پسند نہیں کیا اللہ کی حکمت کا یہ تقاضا ہے کہ لا فی الدین دین میں کوئی اقراہ نہیں دلائل کے میدان سوچنے اور سمجھنے کی دعوت دے کر لوگوں کو حق پر پوری معرفت کے ساتھ جمع کیا جائے وہی آپ کا ساتھ دے گا جو حق کو سمجھ کر آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا یہ اس میدان کے اندر انبیاء پہلے بھی جھٹلائے گئے اور انہیں ایزائیں دی گئی نے صبر کیا ان ایزاؤں پر حالات معیو جھپلائے جانے پر اور ایزاؤں پر اس کے بعد اللہ تعالی کی مدد کو آنا تھا وہ آ گئی اور اللہ کی مدد اپنے وقت پر آ کر رہے گی یہاں بھی یہی کہا اِن ماہل اس لیے یوسرا احال اسری کبھی نہیں ہو سکتا تکلیف آئے اور اس کے بعد یسر نہ آئے آسانی نہ آئے بلکہ اس کو دوہرایا اور علماء نے کہا السر کو الکلام سے بیان کیا السر ایک ہے یسر کو نکیلا بیان کیا یسر بار بار ہے یسر دو بار بیان دی یسر ایک عسر کے مقابلے میں دو یسر آئے اور آسانی کبھی نہ آئے بچوں کو یہ ممکن نہیں ہے مگر میدان ایک ہی ہے لام وبدیلا علی اللہ اللہ کے کلمات کو کبھی بدلنا نہیں ہے ہمیں میدان دعوت کے اندر لوگوں کو سوچنے اور سمجھنے کی دعوت دینا ہوگی یہی ہمارے نبی کا طریقہ ہے اللہ سلاق اسلام یہی ابیا کا طریقہ رہا ہے یہ اللہ کی نام بدلنے والی سنت ہے ول تج علی سنت اللہ تبدیلا اور اللہ کے سنت میں کبھی تم تبدیلی نہیں پاؤ گے وہ ایک ہی رہے گی سے مراد طریقہ اللہ کا طریقہ یہی ہے کہ میدان فکر میں لوگوں کو دعوت دی جائے گی حق کی اور دلائل کے ساتھ لوگوں کو اسے ماننے کی طرف لایا جائے گا جو دلائل کے روشن ہونے کے بعد جس کا سینہ روشن ہو جائے گا آیات تو بظاہر خاص طور پر نبی صلاح و السلام کے لیے علم نشرح اللہ صدر مگر اسی میں ابن کثیر رحمہ اللہ سب مومنوں کے لیے انشرا کا حکم لائے ہیں کہ یہ انشرا ہے صدر یہ سینہ کھولنا ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام کے لیے اور اسلام کو آسان بنانا یہ صرف ان کے لیے خاص نہیں ہے ان کے لیے تو اتنا خاص ہے جو ان کا مقام ہے باقی تمام دو آس کے لیے جو اللہ کے راستے میں اللہ کی سجی دعوت لے کر اٹھے ان کے لیے بھی ان شرح صدر کا وعدہ ہے فمائی یوری دل راہو اللہ جس کے ساتھ ہدایت دینے کا ارادہ فرما لے یج صَدْرَهُ سب رہی اسلام یج آئی سب راہ یشراف سب راہ اسلام درست ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے وہ میں یورسل اور جس کے ساتھ اللہ ارادہ کرے کہ اسے بھٹکایا جائے اور اللہ کس کے ساتھ بھٹکانے کا ارادہ کرتا ہے وہی جو خود بھٹکنے کا انتظام کرتا ہے کھلی کھلی نشانیوں اللہ کی جو کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں ان میں اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتا ساری عقل مادی دنیا میں ترقی کے لیے استعمال کرتا ہے جانوروں کی طرف جس کے ساتھ اللہ ہدایت کا ارادہ کرتا ہے یش رف سد راہ اسلام اس کا سینہ کھول دیتا ہے اسلام کے لیے یہ اللہ کے نبی کے لیے خاص نہیں ہے اللہ و اسلام جیسے ان کا سینہ کھلا ظاہر ہے کہ وہ انبیاء ہی کو لائق ہے اور پھر امام البیا علیہ اللہ مگر یہ ہر مومن کے ساتھ ہے کہ یشرح رف سد اسلام <يُلِلَّة> اور جس کو اللہ گمراہ کرنے کا ارادہ فرما رہے یج الگ رہا اس کا سینہ اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتا ہے اور گزل پیدا ہو جاتی ہے اسلام کے لیے اس کو اسلام جب سچے کی بات کی جائے توحید کی بات کی جائے اللہ کے یکتا ہونے کی بات کی جائے ایک اللہ کی پکار کی بات کی جائے تو اس کے سوا کوئی بھی مشکل کچھ اور حاجت روا نہیں ہے لوگوں اللہ کے لیے غور کرو تم اس چیز پر سب جمع ہو کہ کوئی بیمار کو شفا نہیں دے سکتا کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس کوئی شفا لینے نہیں جاتا دوائی لینے جاتا ہے اگر ڈاکٹر کو کہے بھی کوئی احمق کہ ڈاکٹر صاحب مجھے شفا دے دیجیے تو بڑے سے بڑا ڈاکٹر کلمہ گو جو ہے خواب و شرف کا عقیدہ کیوں نہ رکھتا ہو بے ساختہ اس کے منہ سے نکلے گا کہ شفا تو اللہ سچے کے پاس ہے رسک کوئی نہیں بڑھا سکتا بچہ بچی کوئی نہیں دے سکتا کسی کو غمگین اور خوش کوئی نہیں کر سکتا عمر میں اضافہ اور کمی کوئی نہیں کر سکتا دشمن پر فتح اور شکست کسی کے ہاتھ میں نہیں ان ساری چیزوں کے بعد بھی اللہ تبارت پر آلانے کون سی قدر چھوڑی ہے سمجھانے کے لیے مگر یہ لوگ جب بلائے جاتے ہیں اللہ کی, اللہ کی طرف ایک اللہ کی طرف ایک اللہ کی پکار لگاؤ ایک اللہ کی عبادت کرو عبادت میں غیر کوئی شریک نہ کرو کیا جیسے نماز عبادت ہے روزہ حجم زکات عبادت ہے پکار عبادت نہیں پکار نہ اللہ کو سب سے پہلی عبادت جو جس کا اظہار جنگل کا انسان کرتا ہے جسے شریعت محمد نہ پہنچتی ہے صلی اللہ علیہ و علف وہ بھی اپنے دکھوں میں ایک اللہ کو پکارتا ہے جو ہستی اسے نظر آتی ہے پوری کائنات پر حاصل پوری کائنات کو چلانے والا اسے پیدا کرنے والا اور مارنے والا وہ بھی اسے پکارتا ہے جب توحید کا ذکر کیا جاتا ہے جب انہیں کہا جاتا ہے کہ عبادات صرف اللہ کے لیے کیا نماز عبادت ہے تو ضانی کو رجب کرنا عبادت نہیں عبادت نہیں عبادت ہے رجم کرو ان کن تم تم ملو نہ اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا تو رجم کرو رجم میں کوئی نرمی بھی دامن گیر نہ ہو مومنوں کی ایک جماعت اس پر موجود ہو گواہ ہو معلوم ہو یہ عبادت ہوئی قاضی جس نے رجم کا حکم دیا وہ بھی اللہ کا عابد بن گواہ جو پیش ہوئے چار ان کو مٹانے کے لیے اس معاشرے سے کیونکہ بڑا ہی کو بے حیات جوڑا ہوگا بدکاری کرنے والا جس پر پیار گواہ ہو جائے وہ اسی قابل ہے کہ بٹا دیے جائے جو گواہ ان پر مقرر ہوئے وہ بھی عبادت گزار تھے انہوں نے اللہ کی شریعت پر حکم کیا اللہ کی عبادت کی حتیٰ کہ یہ جن کو رجم ہوا اگر یہ طائب ہیں مومن ہیں مسلم ہیں اور یقینا مسلم کو رجم ہوتا ہے کافر کو تو رجم نہیں ہے تو پھر یہ بھی عبادت گزار ہے کہ انہوں, نے انہوں نے وہ سزا اللہ کی شریعت کے مطابق قبول کی جو اللہ نے مقرر کی تھی کوئی اعتراض اللہ کر کیا معذ اللہ استفص ابلیس کی طرح کوئی بکواس نہیں کی بلکہ بالکل تابے ہوئے اور پتھر کھاتے کھاتے کچلے گئے ان کا انشاءاللہ یہ گناہ دھل گیا اور وہ امیر الموم جس کی ریاست کے اندر یہ سارا کام ہو وہ اللہ کا سب سے بڑا عابد بندہ اس کے ذریعے اس نے بھی اللہ کی عبادت کی اور جب یہ قانون مٹا دیا گیا تو مٹانے والا کون شیطان اور اس کی جگہ دوسرا قانون لانے والا بجٹ کا بنایا ہوا کون وہ شیطانوں میں سے اور بڑا شیطان پہلا جرم اس کا یہ کہ لوگ اللہ کی عبادت کر رہے تھے اور اللہ کی عبادات کے طریقے سیکھ بھی رہے تھے عمل کر کے اور دور دور تک کفار کے اندر اس کا حسن جو ہے وہ بھی پہنچ رہا تھا اخبار کے ذریعے اور معائنہ کے ذریعے کہ دیکھو سعودی عرب بارے میں ایک دفعہ ہمارے دوست ٹی وی میں کام کرتے تھے اسٹینٹ انجینئر تھے اب تو ماشاءاللہ وہ بڑے عالم فاضل اور بزرگ آدمی توبہ کی ٹی وی کو چھوڑ دیا وہ کہتے پروگرام دیکھ رہا تھا انٹرنیشنل فورم تھا اس پر کسی ماڈرن عورت نے بین الاقوامی کسی محفل میں وہ اسمبلی سیکیاسی سوال کیا کنگ فیصل کو بادشاہ کو فیصل کو کہ تم لوگ کتنی بادشیانہ سزائیں دیتے ہو تو بندے کو مار دیتے ہو بدکاری کرنے پر قتل کرنے پر تو اس نے جواب مختصر دیا انضامی جواب اور اس کا منہ بند کیا اس نے کہا مگر مجھے بتاؤ تم کس ملک سے ہو اور ان بادشاہوں کے پاس وہ کرندے ہوتے جو آزاد و شمار انہیں مہیا کرتے اس نے اس ملک کے آزاد و شمار کو بتایا کہ تمہارے ملک میں پچھلے سال اتنے ہزار قتل ہوئے اور ہمارے ملک میں پچھلے سال چالیس قتل ہوئے اور اس کے بدلے میں ہم نے چالیس گردنیں اتار دی تم اچھے رہے کہ ہم اچھے رہے اللہ کا قانون جس نے اس کی چھتری کو اتارا مسلمانوں کے تھر سے مسلمانوں کو بغیر چھتری کے کر دیا بغیر چھت کے کر دیا یہ اس نے پہلی شیفنت کی مل لم یا انقل اللہ جو کوئی حکم نہ کرے اللہ کے نازل کردہ کے مطابق دوسرا ظلم اس نے کیا کیا کہ ان پر بشر کے بنائے ہوئے قوانین نافذ کیے جب اس کا رد کیا جاتا ہے عشم عزت کلوب ان کے دل گھٹ جاتے یہ ہے ذہنی کن ہارا جنگ ان کا سینہ تنگ ہو گیا اس میں گردن پیدا ہو گئی اسلام کے لیے تانا یستا جیسے کسی کو آسمان میں چڑھنا پڑ گیا آسمان میں تو آدمی نہیں چڑھ سکتا جس طرح اس پر گھٹک تاریخ مختصرین نے کہا اس طرح اس پر گھٹکداری ہو گئی جب نام لیا جاتا ایک اللہ کا وخد شریف کا تو ان میں گھٹن پیدا ہوتی بلکہ بعض تو اتنے جرت والے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ واہ چیانہ سزائے کہا تھا ایک کہنے والے نے کہا تھا اس کی بیٹی نے بھی جو امام ڈرام پہنے ہوئے اپنے باپ کے راستے پر, پر کہ میرا دین اسلام میری معیشت سوشلزم اور میری سیاست جمہوریت عوام طاقت کا سرچشمہ اللہ مطاقت کا سرچمہ نہیں کہا یہ بھی ماری گئی تو لوگوں نے اسے بھی شہید قرار دے دیا یہ بھی شہید جمہوریت اور اس کے ساتھ بھی الحاق کرتے ہوئے کبھی اس کا فخر جو ہے وہ بنیاد نہیں بنتا اس بات کی الحاط کیسے ہو سکتا ہے جب تک یہ اپنے کفر سے توبہ نہ کرے یہ سیکولر جماعت میں نے پیچھے ایک کتاب سے جو کہ کسی بہت بڑے عالم نے مرتب کی ہے سعودی عرب کے عالم نے ان کا نام ہے کیا نام ہے اساں اینانی ان کا نام ہے اور اس پر صال الفوزان نے جو ہے وہ مہر لگائی اس کتاب کے درست ہونے کی انہوں نے مقدمہ لکھا اس کتاب میں ان نے باز کا بیان لائے کہ وہ جماعتیں جو سیکولر ہیں اور عرب میں بعض پارٹی سیکولر ہے جو کہتی ہے کہ عربی بنیاد پر حکومت اور ریاست کا نظام چلنا چاہیے کہ ہم سب عرب ہیں عیسائی عرب یہودی عرب مسلمان عرب سب مل کر ایک ایسا قانون بنائیں جو کسی کے لیے بھی تکلیف دینا نہ ہو نہ وہ عیسائیت ہو نہ یہودیت ہو نہ اسلام بلکہ وہ سیکولرزم ہو پارٹی یہ کہتی یہی یہاں کی پیپلز پارٹی کہتی مگر اس کے اس کہنے کی بنیاد پر کبھی کسی نے اس کے ساتھ اختلاف کرتے ہوئے مساص کو توڑا نہیں ہے بلکہ اس مساس کو نبھا رہے ہیں تو انہوں نے کہا اس میں بعد میں جب یہ پوچھا گیا کہ اس قسم کی پارٹیوں کے اندر جو مولوی لوگ ہیں جو خطیب لوگ ہیں ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں کہ نہ پڑے فتوا دکھانے کا ذمہ دار میں نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں تو شیخ نے کہا کہ یہ پارٹیاں جو سیکولر نظام لے کر پھر خطیبوں اور اماموں کے ساتھ چل رہی ہیں ان کے ساتھ جو لوگ ہیں اور جو انہیں غلط نہیں کہتے ان سب کے پیچھے نماز نہ پڑھو ان کا کفر اصلی کفر سے بھی اغلط ہے یہ کفار سے بڑے کافر ہیں اب بتائیے کہ یہ علماء صلطی جین کا عقیدہ ہے ہم کو اپنے گھر سے لائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ, اللہ, اللہ نے نبی کا بوجھ اتار دیا رسول کا بوجھ اتار دیا اللہ سلاۃ وسلام اللہ نے ہمارے بوجھ بھی اتار دی جب آپ نے توحید و ایمان پر سینہ کھول دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے تو وہ دلیل ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بس جس نے من آتا وقت خا اللہ کے راستے میں دینا شروع کر دیا وہ خون دینا ہو یا مال دینا ہو وقت اور یہ سارا کچھ اللہ کے راستے میں جو خرچ کر رہا تھا اللہ ہی کا دیا ہوا تھا اس کی ملکیت تو کچھ نہ تھی اور یہ وقت تقلے کی بنیاد پر کیا اور کسی بنیاد پر نہیں کیا کیونکہ اور بنیاد پر کرنے والے تین آدمی ہیں جن سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی حدیث سے صحیح ہے جہاں تک مجھے یاد ہے بخاری ہے یا مسلم ہے اس کے علاوہ بھی سنم میں یہ حدیث موجود ہے کہ ایک شخص کو لایا جائے گا اسے کہا جائے گا کہ تو نے دنیا میں قرآن پڑھا اس لیے کہ تجھے شیخ القرآن کہا جائے قاری کہا جائے قرآن پڑھنے والا وہاں قاری کے لفظ ہے یہاں سے مراد وہ قاری نہیں ہے جسے قرآن کا کوئی مفہوم بھی معلوم نہ ہو صحابہ میں اس کا کوئی تصور نہیں تھا کہ ایک آدمی قرآن پڑھتا اور اسے پتا ہی نہیں ہوگا قرآن میں حکم کیا ہے سارے عرب کارے کہا گیا تجربہ دنیا میں تو کارے کہلانا چاہتا تھا تو نے اللہ کے لیے نہیں کیا جا جہنم سب سے پہلے یہ جہنم میں جائے گا پھر وہ مجاہد جہنم میں جائے گا جس نے بڑا بہادر مجاہد کہلانے کے لیے جہاد کیا پھر وہ سخی جہنم میں جائے گا جس نے سخی کہلانے کے لیے صفاوت کی اس لیے ہر وقت اس حدیث کو یاد کرنا چاہیے جس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے جو ان کی خسیت الہی اور فقاحت پر دلیل ہے اپنی کتاب کو شروع کیا انیا تمام اعمال کا دار و مدار نیاز پر ہے تو میرے بھائیوں حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ جس نے اللہ کے راستے میں دیا وسطہ تقبے کی بنیاد پر دیا خلوص تھا نبی کا طریقہ تھا علیہ السلام اسلام دونوں شرطیں پوری تھی وصدق قبل یہ دوسری شرط کا ذکر آ گیا اور تصدیق کی حسنا کی یعنی نبی کے راستے کی تصدیق اپنے عمل سے کی اپنے قول سے کی اپنے دل سے کی صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ. فاسد رحو نیلسرا اس کے لیے ہم آسانیاں پیدا کر دیں گے اس کو مرنا بھی آسان ہو جائے گا لوگ جینے کے لیے اور لوگ بچنے کے لیے جھوٹ بولیں گے اللہ پر بھی جھوٹ بولنے سے گریز نہ کریں گے نفاذ کا راستہ اختیار کریں گے دونوں طرف پاؤں رکھیں گے مسلمانوں میں جائیں گے تو اسلام کی بات کریں گے یہود اور نسارا میں جائیں گے تو کہیں گے ہم تمہارے دوست ہیں کبھی تم نکالے گئے تو ہم تمہارے ساتھ مل کر لڑیں گے ان کو بعد و پیم، پیمان دیں گے یہ تو زندگی کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں اور یہ موت کے لیے تڑپ رہے ہیں کو اٹھ کر رو رہے ہیں کہ میری باری کیوں نہیں آتی میں کیوں نہیں جہاد میں آگے بھیجا جا رہا معلوم ہوتا میرے کو گناہ زیادہ ہے تبھی شہادت جو ہے وہ مجھ سے دور دور بھاگ رہی ہے ان بچوں کو تفکین دلانا پڑتی کہ بھائی زندگی جتنی مل جائے گی اتنی نمازیں پڑھو گے روزے رکھو گے حج کرو گے زکاط کرو گے جہاد بار بار کرو گے اللہ کے دشمنوں کے لیے ایزا کا اور دہشت کا دہشت گرد بنو گے اللہ کے دشمن کے لیے یا دشمن پر دہشت ڈال دی وہ دہشت گردی کا مفہوم نہیں جو گوڈے چور اور تلنگے کے لیے مومن دشمنوں پر دہشت کا باعث اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دل پر ان کا روپ ڈالا ہوا ہے تو یہ نوجوان بھی تو ہے پرسن شروع ہوا اس کے لیے ہم یہ راستہ آسان بنا دیتے ہیں وہ موت ہی کیوں نہ ہو وہ اللہ کے راستے میں سارا مال لٹانا کیوں نہ ہو انہیں کچھ مشکل معلوم ہی نہیں ہوتا اور وَأَمَّا اما باقی رکھ اور جس نے بخل کیا کہ یہ جان بھی بچ جائے یہ مال بھی بچ جائے یہ کوٹھی بھی بچ جائے شیخ القرآن کا ٹائٹل بھی بچ جائے میری عزت بھی بچ جائے میرا مقام بھی بچ جائے وہ ام امام باخرہ وسطہ اور بے پرواہ ہوا اس بات سے کہ آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ایک ایک عمل کا حساب ہوگا وہاں کوئی بھی دھوکے والا عمل نہیں چلنا صرف خالص چیز قبول ہوگی وہ قزہ بل اور نبی کا طریقہ جو حسنا تھا اس کی تقدیف کی دوسرا طریقہ جلد فصد را ہم اس کے لیے تنگی کے راستے کو آسان بنا دیتے ہیں شیطان اس کے لیے مزین کر دیتا نفاق کا راستہ کفر کا راستہ ارتدا کا مرتد ہونے کا راستہ یہ اسی میں خوش ہے ہما اصب رحم الگ کتنا بڑا حوصلہ ان کا آگ پر اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرے حامی سم آمین پھر فرمایا انسری یسرا انسری یسرا پھر اہل ایمان کو اللہ نے تسلی دی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو میدان میں کھڑا ہونے کے لیے توقع اختیار کرنے کے لیے خوشخبری سنائی کہ اے مومن ہو اگر آج تنگیاں ہیں تکلیفیں ہیں، ہر طرف سے یہود و نخارا تم پر چڑھ دوڑے ہیں یہ سلیبی جنگ ہے بس اسی سے سمجھ لیجیے جو محمد رسول اللہ کے کارٹون بناتے ہیں صلی اللہ علیہ و وسلم وہ سلیبی جنگ نہیں لڑ رہے تو اور کیا ہے ورنہ بتائیے کہ اگر یہ پیٹرول اور پانی کی صرف جنگ ہوتی تو اس میں محمد کو گالی نکالنے کی کیا ضرورت تھی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم جن کے بارے میں ان کے گھر کے گواہ یہ کہتے ہیں کہ ایک کافر لکھتا سو بڑے آدمی اور وہ لکھتا ہے بھی بادشاہ میں کہ میں یہ چاہتا تھا کہ سب سے عظیم شخصیت عیسا علیہ سلاط وسلام کو قرار دوں گی مگر میں نے یہ بد دیانتی سمجھی اس لیے کہ میں نے جو معیار مقرر کیا تھا اس پر سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجھے کوئی پورا اترتا دکھائی نہیں دیا اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوا اللہ کے حکم سے محفوظ ہوا کیونکہ آخری نبی اور آخری رسول ہے ورنہ رسول کے اندر یہ مقابلہ اور کسی رسول کو گرانا اور بڑھانا یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے ہمیشہ علیہ السلام وسلام کہتے ہیں اور اپنے وقت میں وہ بھی اسی طرح سچے رسول تھے اور نبی تھے جس طرح محمد سچے رسول اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مگر اللہ کی حکمت کا یہ تقاضا تھا کہ ان کا اسوا یہ آخری نمونہ قرار نہ پایا اور ہمارے پیارے نبی کا اسوا مبارکہ یہ آخری نمونہ قرار پایا زندگی کے ہر میدان میں وہ امام قرار پائے آج کے مسلمانوں نے اسلام کا دعویٰ کرنے کے بعد اپنی اسمبلی کی اکثریت میں فیصلہ کیا اکثریت نے کیا فیصلہ کیا کہ سوات والے مسلمان بہت تنگ کر رہے ہیں بڑی لڑائی کے بعد بڑی مشکل میں پڑنے کے بعد یہ دھوکہ دینے کے لیے تھا بہرحال اس فیصلے پر ذرا غور کیجیے فیصلہ یہ کیا گیا کہ مولوی صاحب تم شریعت کا راج چلا لو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ریاست کا امام بنا لو یہی اس کا مقوم تھا نا شریعت محمد کے ساتھ تم اپنا نظام مرتب کر لو اپنی ریاست کا ہم تمہیں اجازت دیتے تمہیں اجازت ہے کہ کر لو مرتب معلومات تمہارے یہاں نہیں ہے اگر تمہارے یہاں ہوتا تو تم کب یہ کہتے کہ تم مرتب کر لو تم تو کہتے ہم نے تو پہلے ریاست کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہوا ہے تم نے ریاست کا رسول مانا ہی نہیں ہے اپنے عمل کے ساتھ تم نے یہود نسخارہ کی پوری ریس کی تم نے انہیں صرف مسجد کا رسول مانا صلی اللہ علیہ وسلم تم نے انہیں صرف طلاق و اطاق کے مسائل میں رسول مانا ہر غرض میں رسول مانا وہ بھی انفرادی طور پر تم نے ریاست کے اندر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بے دخل کر دیا تمہاری ریاست کا دین تمہاری اسمبلی کی اکثریت کا پاس کردہ دین ہے یہی تمہاری جمہوریت کا دستور ہے اب بھی یہ کفر نہیں تو کفر کب بنے گی اس سے بڑھ کر بھی اور کفر کیا ہوگا اللہ کے سامنے اس قدر دلیری کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بھی پڑھتے چلے جائیں اور پھر ریاست میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کو بڑی جٹھائی کے ساتھ ختم کرتے ہوئے قیادت مخلوق خود سنبھال لیں میرے بھائیوں اس کفر سے ایو کفر اکبر من حاضر اس کفر سے بڑا کفر کیا ہے یہ محمد بن ابراہیم کے الفاظ ہے جو میں نے نقل کی اور محمد بن ابراہیم رحمہ اللہ رحمتن واسیہ ابن بعد سے پہلے رحمہ اللہ وہ سعودیہ میں مفتی اعظم تھے اور رئیس تھے علماء کے. آپ نے فرمایا کہ اس سے برکر لا الہ الا اللہ کا کیا ہوگا منافضہ کہتے ہیں اس چیز کو جو الٹ ہو کسی چیز کی مثلاً آپ کہیں کہ سجا اللہ اس وقت موجود ہے اس مسجد میں اور دوسرا کہ موجود نہیں ہے جی دونوں چیزیں ایک بندے کے بارے میں ایک وقت میں ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتی یا تو موجود ہے یا غیر موجود ہے تو انہوں نے کہا یہ مناقزہ ہے جو حاکم یہ کرتا ہے کہ اللہ کے قوانین کو مٹا کر مخلوق کے قوانین لوگوں پر تھوپتا ہے اس نے لا الہ الا اللّہ کا وہ الٹ کیا جس کے بعد یا لا الہ الا اللہ ہے یا کفر ہے یہی امام البانی کہتے ہیں رحمہ اللہ اپنے رسالہ جمہوریت کے رد میں جو کہ میں نے یہاں پر پہنچا دیا ہے شیخ البانی رحمہ اللہ اور ان کے ساتھ نو علماء اور ہیں یا آٹھ ہیں شیخ مقبل بن ہادی الوادعی بھی ہیں یمن سے حسین محفوظ بھی ہیں رحمہ اللہ جو بہت ہو گیا اور جو زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمایا شیخ البانی فرماتے فص دنوں کرا لیا یہ جمہوریت جو ہے ول اسلام اور اسلام نقیزان یہ دونوں ایک دوسرے کے نقیز ہیں جس طرح یہ درست نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اس وقت دن چڑھا ہوا ہے اور ایک آدمی کہتا ہے نہیں رات ہے یا رات ہے یا دن ہے دونوں نہیں ہو سکتے یہ ایک دوسرے کے نقیز ہیں اگر دن ہے تو رات نہیں ہے رات ہے تو دن نہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام اور جمہوریت ایک دوسرے کے نقیزان ام ال یا تو اسلام ہوگا وہ بیما ان اور وہ قانون چل رہا ہوگا جو شریعت کو یاد کرائے گا اب عدالتوں میں جو قانون چلتا ہے نا جن بیچاروں پر مقدمے بنتے رہتے ہیں جو پھنس جاتے ہیں انہیں ان کا قانون انگلیوں پر یاد ہو جاتا ہے اس طرح حتیٰ کہ جو بار بار پھنستے ہیں وہ بہت بڑے ڈاکو اور چور بنتے ہیں اگر برے لوگ ہوں کیونکہ قانون حفقت کر لیتے انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ وکیل ساتھ ہو اور قانون معلوم ہو تو جرم کرنے کا طریقہ کیا اور بچنے کا طریقہ کیا پیچھے اعتزاز حسین کا میں نے انٹرویو سنا ایک کلپ میں اس کو سوال کر لے شاہد یہ جو کیا شاہد ملک ہے کہ کون ہے صحافی شاہد مسعد ڈاکٹر شاہد مسود وہ کہتا ہے کہ پاکستان کے آئین میں صدر اگر قتل کر دے تو اس سے گرفتار نہیں کیا جا سکتا تو کسی کورٹ میں مقدمہ بھی نہیں اس کا سنا جائے گا نہ کورٹ اس کا مقدمہ لے گی جب تک اسمبلی اس کے بارے میں اجازت نہ دے تو وہ بڑی کوشش کرتا ہے بھاگنے کی احتجاج مگر وہ کہتا ہے کہ مطلب یہ ہوا وہ گولیاں چلا رہا ہے اور بندے مار رہا ہے پہلے اسمبلی بیٹھے گی فیصلہ کرے گی اگر وہ اجازت دے گی تو پھر اسے سزا ملے گی تو وہ کہتا نہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں سزا نہیں مل سکتی اچھا وہ کہتا ہے سزا دے سکتی ہے کہتا نہیں نہیں, نہیں کوٹ تو کوئی سونی نہیں سکتی اس کے خلاف جب یہ صدر ہے تو اس کے خلاف تو کیس سنا ہی نہیں جا سکتا اس لیے کہ یہ مستقنا جب تک کہ اسمبلی نہ بیٹھے اس نے کہا اچھا جب تک اسمبلی میں بیٹھے یہ در در گولیاں برساتا جائے اور قتل کرتا جائے یہ ہے آپ کا قانون وہ کہتا یہ تو انگلینڈ میں بھی قانون ہے یعنی ہمارے بڑوں کا بھی قانون ہے ان کا مل اور ماں ان کا کعبہ انگلینڈ بن گیا یہ بد نصیب اب بھی یہ اسلام میں ہیں اب بھی یہ اسلام میں ہیں شکل بانی فرماتے ہیں اما امل الاسلام یا اسلام ہوگا بما انزل اللہ اور ربض الجلال والاکرام کا قانون چلے گا تو سب کا قانون اگلیوں پر یاد ہو جائے گا طلاق کا کوئی پیچیدہ مسئلہ بن گیا وراثت کا کوئی پیچیدہ مسئلہ بن گیا میرے ساتھ آپ کے ساتھ کوئی اور مسئلہ بن گیا جب ہمارا کیس اسلامی کورٹ میں گیا تو قاضی نے دلائل دی ہم بھی کسی عالم کو لے گئے عالم کو سعودی عرب میں بھی سن لیتے ہیں کیونکہ ابھی سعودی عرب میں ہر اس معاملے میں اسلام کا قانون جاری ہے جو معاملہ سیاست کے ساتھ تعلق نہ رکھتا ہو اگر بادشاہ کی کسی بات کے ساتھ ٹکراتا ہو تو وہ خارج کر دیا جاتا ہے پھر وہاں شریعت نہیں بادشاہ کی مرضی چلتی ہے باقی معاملات میں شریعت کا حکم چلتا ہے اور آپ عالم کو لے جا سکتے ہیں اس کی سنی جاتی ہے اور قرآن حدیث کے مطابق آپ کو حکم ملتا ہے وہ حدیث ساری زندگی مرنے تک اسے نہ بھولے گی نہ اس کی صنعت بھولے گی نہ وہ حدیث بھولے گی نہ جو اختلاب ہوا تھا قاضی کے عدالت کے اندر اور اسے اب قریب ڈر تھا کہ شاید اسے قتل کر دیا جائے اور اسے چھوڑا گیا تھا وہ سارے دلائل مجالے اسے بھولے اس کی جان بچی ہوئی ہے اس کی زمین بچی ہوئی ہے جو اس کا سہارا روزگار تھی وہ چھینی جا رہی تھی قاضی نے فیصلہ دیا کہ یہ زمین بالکل شرم اسی کی ہے یہ اس کا مالک ہے آئندہ کوئی سے ہاتھ نہیں لگا سکتا سارے دلائل یاد ہو جائے گی کتنا بڑا ہمارا نقصان ہوا اس قانون نے ہمیں اسلام کے قانون سے جاہل کر دیا فکا کی قدردانی سے ہمیں محروم کر دیا اب ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ حنفی سیلفی کیسے ہو سکتا ہے ہمبلی سیلفی کیسے ہو سکتا ہے شاہی سیلفی کیسے ہو سکتا ہے ہمیں بالکل یاد میں جا کر مالکی بھی سلفی ہو سکتا ہے یہ سب سلفی ہو سکتے ہیں کیا اگر یہ سلفی نہیں ہو سکتے تو عقیدہ تحاویہ جو ابو جعفر امام ابو جعفر تحاوی ہنفی کی لکھی ہوئی کتاب ہے اور اس کی شرح جو کہ ابن اب ہنفی نے کی ہے اس پر کیا تعلیقات شہلوانی کی نہیں رحمہ اللہ کیا ابن باز کی نہیں رحمہ اللہ کیا فوزان کی نہیں ہے رحمہ اللہ کیا ابن اسمین کی اس پر نہیں ہے رحمہ اللہ کیا چیخ سفر حوالے نے دو سو اسی کیس سے اس کی شرح بیان نہیں کی معلومہ یہ سلطی حنفی تھا اس کا عقیدہ درست تھا حنفی سے پھر کیا مراد ہے حنفی سے مراد کہ مسئلہ استخراج کرنے کا طریقہ استباد کرنے کا طریقہ اس کے اصول فکر ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے اصول فکر تھے ان کو یہ ترجیح دیتا یہ سکھی اختلاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں صحیح بخاری میں ہے کہ تم جا کر اے صحابہ نماز پڑھنا کن میں جا کر پڑھنا تم یہود کے فلاں قبیلے میں جا کر نماز پڑھنا اصر کی نماز ہے صحیح بخاری میں موجود ہے حدیث صحابہ کے گروہ میں اختلاف ہوتا ہے اختلاف دونوں صلطی ہیں دین میں ایک ہیں جو صحابہ کو صلطی نہ مانے وہ تو سب سے بڑا خلطی ہے بہمان ہے صحابہ میں اختلاف ہوتا ہے کہ اب یہ ایک گروہ کہتا ہے کہ نماز کا وقت راستے میں ہو جاتا ہے آخر کا وہ کہتا ہے نماز کا وقت ہو گیا نماز فرض ہو گئے اللہ کے نبی کی مراد یہ تھی کہ جلدی پہنچو دوسرے کہتے ہیں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو قرائبہ میں پہنچ کر نماز پڑھو ہم تو ان کے احکامات کے پابند ہیں نماز کا حکم بھی تو انہوں نے دیا تھا وہ گروہ جا کر وہاں پڑھتا ہے حدیث بخاری میں آتا کسی کو بھی اللہ کے نبی علی اللہ علیہ السلام نے سر بنشنے کی دونوں پھکا میں سے تھے ایک پھکی کا فیصلہ یہ ہوا لماز راستے میں پڑی جائے اب فیصلے میں اختلاف ہو گیا کہ نہیں ہو گیا مگر جو جس پر مطمئن ہے جن دلائل پر مطمئن ہے وہی کرے اب نباس کہتے ہیں کہ رکو سے اٹھو تو ہاتھ باندھ لو کیونکہ نماز میں نبی علیہ السلام اسلام نے فرمایا کہ سینے پر ہاتھ باندھو ہوئے ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھو کہتا ہے سے کہتے تم نماز میں نہیں ہو وہ کہتا نماز ہو کہتا ہے ہے نماز ہاتھ باندھو شیخ البانی اور دوسرے علامات ایسے نہیں اللہ کے نبی نے فرمایا رکو سے اٹھو تو سیدھے کھڑے ہو جاؤ حتہ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جائے وہ تو یہ طریقہ ہے اور یہی طریقہ چلا آ رہا ہے تاریخ میں ہمیں بتاؤ کہاں پر ہاتھ باندھنے کا طریقہ تھا سنت میں اور یہ سرک کیا گیا محدثیم نے تو ایک ایک ذرے کی بھی خبر لی حدیث کے ساتھ جو متعلق ہو گیا کیسے انہوں نے اس خبر کو درج نہیں کیا کہ کب یہ چھوڑا گیا امام البانی کہتے ہیں کہ ہمیں جو ایک خبر ملتی ہے سرک میں وہ صرف ہمیں ملتی ہے احمد بن حنبل سے رحیم اللہ کہ ان سے پوچھا گیا کہ شیخ احمد بن حنبل ہم ہاتھ باندھ لیں رکن کے بعد یہ چھوڑ دیں انہوں نے کہا جس طرح مرضی کر لو وہ کہتے احمد بن حنبل کے نزدیک رہی اللہ ہاتھ کو چھوڑنا یہ سنت ہو اور احمد بن حنبل امام اہل سنت ہو اور پھر وہ اجازت دے جس طرح مرضی کر لو احمد بن حنبل کے بارے میں یہ بدزنی کوئی نہیں کر سکتا کہ وہ سنت کے موجود ہوتے ہوئے سنت کی امانت سینے میں ہوتے ہوئے لوگوں کو یہ حکم دے جس طرح مرضی کر لو لوگوں کے دباؤ کی وجہ سے اعوذ باللہ من ذالکہ وہ کوئی اس طرح کے تھے جس طرح آج ہماری حالت ہو گئی ہے نہیں انہوں نے کہا امام احمد بن حنبل کے نزدیک ان دونوں میں سے بھی سنت کے اندر سراہت کسی کے لیے نہ تھی معلوم ہوا جس مسئلہ میں سنت میں سراہت نہ ہو اس میں دلائل کے اعتبار سے علماء کے جس گروہ کے ساتھ آپ مطمئن ہو جائیں اس پر عمل کریں تو کوئی ابو ہنی فر اللہ کے اصول اجتمبا اور اصول ٹک کے ساتھ مطمئن ہوا تو کوئی شافی کے ساتھ کسی کو امام مالک کے زیادہ دلیل پر نظر آئے تو کسی کو عام بن حنبل ہمبل کے اور عمل بالحدیث سب سے افضل ہے کہ اس میں جو اصول ہے وہ سب سے افضل اور اعلیٰ ہے یقیناً یہ اختلافات امت میں پہلے بھی ہو چکے اس پر نہ کبھی کسی نے تقسیم کی کسی کی نہ کسی کے پیچھے نماز چھوڑی نہ کسی کے مرتبے کو کبھی گرایا آج بھی سعودی عرب کے علماء نے عقیدہ تحاویہ کی سروح لکھ کر اور اس پر تعلیقات کے ساتھ یہ ثابت کر دیا کہ یہ سلفی ہنفی تھا تو ہنفی میں بھی بداطی اور سلفی ہوتا ہے اور اہل حدیث کہلانے کے ساتھ سارے سلفی نہیں ہو جاتے اہل حدیث بھی بدعتی ہو سکتا ہے جب بداعت کا مرتکب ہو کیا یہ بدعت نہیں ہے کہ قبر سے جلوس نکالا جائے قیادت بھی نواز شریف کی ہو وہ بھائی جو مکہ میں آٹھ سال رہنے کے بعد آ کر قبر پر چادریں چڑھاتے اور شرک کیا اشار کے ساتھ چادریں چڑھاتے اور حاضریاں دیتے ان کی قیادت ہو اور سلوگن بھی کیا ہو میسا کے جمہوریت چیف جسٹس کی بحالی وہ چیف جسٹس جو کبھی جسٹس دے ہی نہیں سکتا انصاف دے ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کا قانون اللہ کا قانون نہیں ہے تو اللہ خوشخبری سناتا ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہے ہر لان تو تکلیف تم ضور سع من اللہ دین اتاب من قبل ان کی طرف سے جو اہل کتاب تم سے پہلے کتاب دیے گئے یہود سارا و مین و مین ال اور مشرقوں سے کیا س گے اذن کثیرہ بہت اضا کی بات کبھی تمہیں کچھ کہیں گے کبھی کچھ آپ کبھی آج ایجنٹ کہتے ہیں کبھی کہتے ہیں اپنی ریٹ کے لیے مر رہے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ ان کے پاس تو دین ہے نہیں اندھے مقلب اور مشرق ہیں کبھی کچھ تانا کبھی کچھ تانا کبھی کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے کفار کا کھیل ہے یہ بچے کیوں ہیں اگر مجاہد زندہ رہے اسے کوئی قتل نہ کرے تو یہ ایجنٹ ہے اگر قتل ہو جائے تو کمبخت میں طاقت نہیں تھی تو ٹکرایا کیوں کسی طرح جینے نہیں دیتے تو تم یہ ایجائز سنو گے و ان تصویروں و اگر تم صبر کا دامن تھانے رکھو صبر یہ بھی ہے کہ زخموں پر اللہ کی شکایت نہ کرنی اور صبر سب سے بڑھ کر یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی کے راستے سے دائیں بائیں نہ ہونی ان تصویروں وَتَتَّقُوا تک اگر تم صبر کا دامن تھامے رکھو اور تقوی کی بنیاد پر اللہ کی خشیت کی بنیاد پر فن نزال عَزْمِ عبور تو یہ بڑے عظیمت کے کاموں میں سے ہے اللہ ہمیں ان میں سے کر دے آمین پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرماتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فرغ ہوتا فن سب و کا فرغب اے نبی علیہ سلاۃ وسلام جب تم فارغ ہو اپنے اشغال سے یہی راجح تفصیل ہے دنیا کے اشغال نبی کو بھی ہے علیہ اور اعتراض کرتے تھے یہ کیسا نبی ہے یمشی بازاروں میں چلتا ہے اور کھانا کھاتا ہے اس کو تو چاہیے کہ آسمان سے کھانے اترے فرشتے اس کے ساتھ گوائیاں دے سونے کے کنگن پہنے ہوئے ہو تو اے نبی جب تم اپنے دنیاوی اشغال سے فارے ہو فن سب کمر میں اللہ کے راستے میں کھڑا ہو جائے عبادت کے لیے اور اللہ کی طرف پر راغب ہو جا بس پوری توجہ کے ساتھ یہ دنیاوی تمام دھندوں سے جدا ہو کر بس تب تبدیلا اللہ کے لیے ان سے کٹ کر خالص ہو کر عبادت گزار ہو جا اور بعض علماء نے کہا اس سے مراد خاص طور پر تحجد کی نماز ہے یقیناً خاص طور پر تحجد کی نماز کیونکہ مومن جو کچھ بھی کرتا ہے جو بھی اللہ ہم سے ٹوٹا پھوٹا کام لے رہا ہے یہ کام اسی وقت کام آئے گا جب اللہ کے ہاں خلوص کی شرط پوری ہوئی اگر اس میں ریاکاری کی شرط آ یا اور کوئی مصیبت داخل ہو گئی تو کم از کم اتنا حصہ تو ضائع ہو جائے گا جس میں ریا ہوئی جو علماء نرمی کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جتنی عمل میں ریا تھی اتنا عمل تو تیرا اکارت کیا اور اگر عمل کی بنیادی ریا پر تھی کہ لوگ یہ کہے کہ کیسی خوبصورت نماز پڑھ رہے کیسا درد لے رہے تو سارا برباد ہو گیا جن کے لیے کیا ہے اللہ کہے گا ان سے جا کر اجر لے لے تو اللہ کے لیے فرق راغب ہو جا مکمل توجہ کے ساتھ یہ تحجد گزاری ہمیں طریقہ بتایا گیا ہے توکل کی بیٹری کو چارج کرنے کے لیے تمزقل کی بیٹری ڈاؤن بھی ہوتی ہے اور یہ اپ بھی ہوتی ہے ہمارا ایمان اہل سنت کا انل ایمان یزید و جن ایمان بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے جب ہم عمل کرتے ہیں ایمان بڑھ جاتا ہے تحجد پڑھتے ہیں تو ایمان بڑھ جاتا ہے کبھی ہم جنت کو دیکھتے ہیں تحج پڑھتے ہوئے کبھی جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھتے ہیں وہ آگ کہ جس وقت یہ اپنا بھڑکاؤ اور اپنی آواز نکالے گی ذفیر جسے کہتے ہیں تو قرآن کہتا ہے رتارا کل امت دیا کہ اس وقت ہر امت ہر انسان حقیٰ کہ انبیاء اور فرشتے گٹنوں کے بعد اللہ کی حیبت کی وجہ سے اس آگ کو دیکھ کر اللہ کے سامنے گر جائے اور تمام انبیاء اور رسول وہ بھی یہ کہہ رہے ہوں گے ربی نفسی ربی نفسی اللہ میری جان اللہ میری جان محمد اللہ یہ فرما رہے ہوں گے رب امتی ربی امتی, ربی امتی وہ دن آنے والا ہے جس دن اللہ تعالیٰ فاضل الاکبر اس دن کے خوف سے اہل ایمان کو صرف بچائے گا پل فراغ سے بھی جلدی سے گزار دے گا اور جنت میں بھی داخل کر لے گا جن کا عمل خالص ہوا اور جنہوں نے اس عمل کو محمود دی تحجد کی نماز کے ساتھ کیونکہ فرائض تو ادا کرنے ہی کرنے ہیں فرائض کے بعد جب نواف ادا کرتا ہے تو اللہ کے قرب میں اتنا چلا جاتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کا دیکھنا بن جاتا ہوں سماج جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کا سننا بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے پھر وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں دیکھتا ہوں اس بن جانے سے مراد کیا ہے اس کے پاؤں نہیں اٹھتے مگر صرف میرے راستے میں اس کے ہاتھ نہیں بلند ہوتے مگر میری رضا کے لیے اس کی نہیں مگر اسی کو جس, جس کو دیکھنا جائز ہے اس کے کام نہیں سنتے مگر اسی کو جس کے سننے میں اصلاح ہے تو یہ نوافل کا فائدہ ہے فرائض کے بعد اللہ مجھے اور آپ کو کہے سنے میں سے ہاتھ بات پر ایمان لانے اس پر جم جانے اور اسی پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یہاں تک کہ ہماری موت اس حال میں ہو اللہ ہم سے راضی ہو ہم اپنے رب جلال بر اکرام کے علاح واحد ہونے پر محمد کے آخری نبی اور رسول ہونے پر صلی اللہ علیہ و علیہ وص وسلم صداءبی و, و امی اور اسلام کے آخری شریعت اور واحد نجات کا رابطہ ہونے پر مکمل راضی اور مطمئن ہو آمین یا ربلا عالمی یا اصمر رازمی ہو عقیدا تھا حالیہ کہ ہم نے بتاؤں نہ یہ عقیقے میں سارے گاؤں کو دفاع بہت زیادہ بنی سے اور اسے اطلاع کر لیا اور عقیقے میں معاف لیجیے میرے بھائی نے سرد چندر سے جب دے دو اس کے بعد وقت نہیں معلوم کہ میں نے سرکی اس کو کہا کہ اقدیت کی طرف ہٹاسی سے ہونا جا رہا